اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يلبسون من سنجس و استبرق متقابلین وہ باریک اور موٹا ریشم پہنیں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے کذالک وزوجناہم بحور عین اسی طرح ہوگا اور ہم غزال چشم بڑی بڑی آنکھوں والی ہروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے یدعون فیہا بکل فاکہت آمنین وہاں وہ اتمنان سے ہر قسم کا پھل طلب کریں گے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتت الاولا ووقاہم عذاب الجحیم وہاں وہ موت کا مزا نہ چکھیں گے سوائے پہلی موت کے اور وہ اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا فضلاً من ربک ذالک هو الفوز العظیم یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا یہی بہت بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسْرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بس اے نبی ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں انہم لہذا آپ اب انتظار کیجئے بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اہل کفر و فسق کے مقابلے میں اہل ایمان و تقوا کا مقام بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا دامن کفر و فسق اور معاشی سے بچائے رکھا تھا امین کا مطلب ایسی جگہ جہاں ہر قسم کے خوف اور اندیشوں سے وہ محفوظ ہوں گے پھر یعنی متقین کے ساتھ یقیناً ایسا ہی معاملہ ہوگا پھر حورن حوراؤ کی جمع ہے یہ حورن سے مشتق یہ ہو سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کہ آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید اور سیاہی انتہائی سیاہ ہو اور اس وجہ سے ان کو حورن کہا جاتا ہے کہ آنکھیں اسی وصف سے متصف ہوں گی یا انہیں حورون اس لیے کہا جاتا ہے کہ نظریں ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گی آئینہ کی جمع ہے کشادہ چشم جیسے ہرن کی آنکھیں ہوتی ہیں ہم پہلے وضاحت کر آئے ہیں کہ ہر جنتی کو کم از کم دو بیویاں ضرور ملیں گی اور ان کے علاوہ اللہ تعالی جتنی چاہے اس کو حور دے گا جو حسن و جمال کے اعتبار سے چند آفتاب و چند ماہتاب ہوں گی البتہ ترمیزی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے جیسے صحیح جسے صحیح کہا گیا ہے کہ شہید کو خصوصی طور پر بہتر حوریں ملیں گی بھوالے جی مختر حدیث نمبر سولہ سو پھر ایمینین مطلب بے خوفی کے ساتھ کا مطلب ان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہوگا نہ ان کے کھانے سے بیماری وغیرہ کا خوف یا موت تھکاوٹ اور شیطان کا کوئی خوف نہیں ہوگا پھر یعنی دنیا میں انہیں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد انہیں موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مین کی شکل میں لا کر دو اور جنت کے درمیان زبا کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں تمہارے لیے جنت کی زندگی دائمی ہے اب تمہارے لیے موت نہیں اور اے جہنمیوں تمہارے لیے جہنم کا عذاب دائمی ہے موت نہیں بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4730 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2849 دوسری حدیث میں فرمایا اے جنتیوں تمہارا مقدر اب صحت و قوت ہے تم کبھی بیمار نہیں ہوگے تمہارے لیے اب زندگی ہی زندگی ہے موت نہیں تمہارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں ان میں کمی نہیں ہوگی اور صدا جوان رہو گے کسی بڑھاپا تاری کسی بڑھاپا کسے یا کبھی بڑھاپا تاری نہیں ہوگا سدا سدا جوان رہو گے کبھی بڑھاپا تاری نہیں ہوگا بہوال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 6548 ہزار صحیح مسلم حدیث نمبر 2837 و آٹھ سو وہ پھر جس طرح حدیث میں بھی ہے فرمایا یہ بات جان لو تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کو بھی فرمایا ہاں مجھے بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل میں ڈھانپ لے صحیح البخاری حدیث نمبر 6463 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2818 پھر تو عذاب الہی کا انتظار کر تو عذاب الٰہی کا انتظار کر اگر یہ ایمان نہ لائے یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ اسلام کے غلبے و نفوذ سے قبل ہی شاید آپ موت سے ہمکنار ہو جائیں سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ دخان اور آغاز ہوتا ہے سورۂ الجافیہ کا تو سورت الجافیہ ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں سینتیس اور رکوع ہیں چار تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے حمیم حروف مقتعات جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست نہایت حکمت والا ہے ان فی السماوات والعض لآیات للمؤمنین بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لیے واقعی نشانیاں ہیں قومی اور تمہاری پیدائش میں اور ان چلنے پھرنے والوں میں جو وہ پھیلاتا ہے ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور اس رزق مطلب پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں اللہ نتلوها بالحق بعد اللہ يؤمنون یہ اللہ کی آیات ہیں ہم آپ پر برحق کے ساتھ یہ اللہ کی آیات ہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی تلاوت کرتے ہیں پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے ہر سخت جھوٹے گناہ کے لیے ہلاکت ہے یس میو اِل تلے بن علیم جو اللہ کی آیات سنتا ہے جب کہ وہ اس پر تلاوت کی جاتی ہیں پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی بات پر اڑ جاتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں تو اے نبی آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے اور جب اس نے ہماری کچھ آیات جان لی تو انہیں مزاق بنا لیا یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبو شیئا ولا متخذو من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم ان کے آگے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا ہے ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ وہ دیوتا کام آئیں گے جنہوں یا جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنا لیا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یہ قرآن تو ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے اللہ اللہ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف آسمان و زمین انسانی تخلیق جانوروں کی پیدائش رات دن کے آنے جانے اور آسمانی بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ آفاق و انفس میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور ابوبیت پر دال ہیں پھر یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال و جنوب کو کبھی یورپ و پچھم مطلب مشرق و مغرب کو ہوتا ہے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال و جنوب کو کبھی پورب و پچھم مطلب مشرق و مغرب کو ہوتا ہے کبھی بحری ہوائیں اور کبھی بری ہوائیں کبھی رات کو کبھی دن کو بعض ہوائیں بارش خیز بعض نتیجہ خیز بعض نتیجہ خیز بعض ہوائیں روح کی غذا اور بعض سے کچھ جھلسا دینے والی اور محض گرد و غبار کا طوفان ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ ایک ہی ہے دو یا دو سے زائد نہیں تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے ان میں کوئی اس کا شریک نہیں سارا اور ہر قسم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے کسی اور کے پاس ادنی سا تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں اسی مفہوم کی آیت سورہ بکرا آیت نمبر 164 بھی ہے پھر یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن جس میں اس کی توحید کے دلائل و براہین ہیں اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد کس کی بات ہے اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی نشانیاں ہیں جن پر یہ ایمان لائیں گے بعد اللہ کا مطلب ہے بعد حدیث اللہ و بعد آیات ہی اللہ کی بات اور اس کی نشانیوں کے بعد یعنی یہاں قرآن پر حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے جیسے اللہ نزل احسن حدیث سورہ ظمر آیت نمبر 23 میں ہے اللہ نے سب سے بہتر حدیث مطلب بات نازل فرمائی پھر افیکن بیمانہ کزابن اثیمن بیمانہ بہت گناہگار گار ویل ہلاکت یا جہنم کی ایک وادی کا نام پھر یعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور اسی غرور میں سنی انسنی کر دیتا ہے پھر یعنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے یا کوئی بات اس کے علم میں آ جاتی ہے تو اسے استہزاء اور مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے اپنی کمکلی اور نافہمی کی وجہ سے یا کفر و معصیت یا کفر و معاشیت پر اصرار اور استقبار کی وجہ سے پھر یعنی ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جہنم ہے پھر یعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہوگا جس اولاد اور جتھے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے وہ قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے پھر جن کو دنیا میں اپنا دوست مددگار اور معبود بنا رکھا تھا وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہوگی پھر یعنی قرآن کیونکہ اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے اس لیے اس کے سرتاپا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپنا سینہ وا کرے گا بصورت دیگر تو راہ دکھلائیں کسے راہر وہ منزل ہی نہیں والا معاملہ ہوگا پھر علیم الزاب کی صفت ہے باز رجن کی صفت بناتے ہیں رج شدید پھر یعنی اس کو ایسا بنا دیا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کر سکو پھر یعنی سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا یہ تمہارا کمال اور ہنر نہیں یہ اللہ کا حکم اور اس کی مشیت ہے ورنہ اگر وہ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکتا جیسا کہ کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے اگر مستقل طور پر موجوں کی تغیانیوں کا یہی عالم رہتا تو تم کبھی بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے پھر یعنی تجارت کے ذریعے سے اور اس میں غوطہ زنی کر کے موتی اور دیگر اشیاء نکال کر اور دریائی جانوروں مطلب مچھلی وغیرہ کا شکار کر کے پھر یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو جو اس تصخیر بہر کی وجہ سے جو اس تصخیر بہر کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے تابع کر دیا بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ یجزی قوما بما کانو یکسبون اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں سے افو و درگزر کریں جو اللہ کے ایام مطلب گرفت کے دنوں کی امید نہیں رکھتے تاکہ اللہ کچھ لوگوں کو ان اعمال کی سزا دے جو وہ کماتے رہے من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء جس نے نیک عمل کیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا اور جس نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر ہے پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے وَلَقَدْ آتَيْنَا اور یقینا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت دی اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور ہم نے انہیں جہانوں پر فضیلت دی دیم اور ہم نے انہیں دین کی بابت واضح واضح نشانیاں دی پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی محض آپس کی بغاوت و عداوت سے اختلاف کیا بے شک آپ کرب روز قیامت ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں من الامر ولا تتبع الذين لا پھر ہم نے اے نبی آپ کو دین کے واضح رستے پر لگا دیا لہذا آپ اس کی پیروی کریں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف متی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر معمور کر دیا ہے تمہارے مسالح و منافع اور تمہاری معاش سب انہی سے وابستہ ہے جیسے چاند سورج روشن ستارے بارش بادل اور ہوائیں وغیرہ ہیں اور اپنی طرف سے کا مطلب اپنی رحمت اور فضل خاص سے ہے پھر یعنی جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے مراد کافر ہیں اور ایام اللہ سے مراد وقائع ہیں جیسے وذکر وذکر سر ابراہیم آیت نمبر پانچ میں ہے مطلب ہے کہ ان کافروں سے افو ادر گزر سے کام لو جو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہیں یہ ابتدائی حکم تھا جو مسلمانوں کو پہلے دیا جاتا رہا تھا بعد میں جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے ٹکرا جانے مطلب جہاد کا حکم دے دیا گیا پھر یعنی جب تم ان کیوں ایزاؤں پر صبر اور ان کی زیادتیوں سے درگزر کرو گے تو یہ سارے گناہ ان کے ذمہ ہی رہیں گے جن کی سزا ہم قیامت والے دن ان کو دیں گے پھر یعنی ہر گروہ اور فرد کا عمل اچھا یا برا اس کا فائدہ یا نقصان خود کرنے والے کو ہی پہنچے گا کسی دوسرے کو نہیں اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے اور بدی سے ترہیب بھی پھر پس وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا نیکوں کو اچھی اور بروں کو بری پھر کتاب سے مراد طورات حکم سے حکومت و بادشاہت یا فہم و قضا کی وہ صلاحیت ہے جو فصل خصومات اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے پھر وہ روزیاں جو ان کے لیے حلال تھیں اور ان میں ہی میں من و سلوہ کا نزول بھی تھا پھر یعنی ان کے زمانے کے اعتبار سے کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام یا معجزات مراد ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کا علم آپ کی نبوت کے شواہد اور آپ کی ہجرت گاہ کی تعین مراد ہے اور آپ کی ہجرت گاہ کی تعین مراد ہے پھر بغیم بینہم کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض و کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا جاہ و منصب کی خاطر انہوں نے اپنے دین میں علم آ جانے کے باوجود اختلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا پھر یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دے گا پھر شریعت کے لغوی معنی ہیں رستہ ملت اور منہاج شاہراہ کو بھی اشار کہا جاتا ہے کہ وہ مقصد و منزل تک پہنچاتی ہیں پس یہاں شریعت سے مراد و دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کر لیں آیت کا مطلب ہے ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح حرسے یا طریقے پر قائم کر دیا ہے جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا پھر جو اللہ کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہیں مراد کفار مکہ اور ان کے ساتھی ہی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہم لن یغنو عنکم اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اونیا وبعض والله ولی المتقین بلا شفاعہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقین کا دوست ہے قومی یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل پر مشتمل ہے اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا جینا اور مرنا برابر ہے برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں وَخَنَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضَّبِ الْحَقِّ وَلِتُجِزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق و عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے میں ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جب کہ اس حق کا علم تھا جب کہ اسے حق کا علم تھا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا پھر کون ہے جو اللہ کے بعد اسے ہدایت دے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی دلائل کا مجموعہ ہے جو احکام دین سے متعلق ہیں اور جن سے انسانی ضروریات و حاجات وابستہ ہیں پھر یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا ہے اور آخرت میں رحمت الہی کا موجب ہے پھر یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ کریں اس طرح ہرگز نہیں ہو سکتا یا مطلب ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ برابر تھے آخرت میں بھی وہ برابر ہی رہیں گے کہ مر کر بھی کہ مر کر یہ بھی ناپید اور وہ بھی ناپید نہ, نہ بدکار کو سزا نہ ایمان و عمل و صالح کرنے والے کو انعام ایسا نہیں ہوگا اس لیے آگے فرمایا ان کا یہ فیصلہ برا ہے جو وہ کر رہے ہیں پھر اور عدل یہی ہے کہ قیامت والے دن بےلاگ فیصلہ ہوگا اور ہر شخص کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا یہ نہیں ہوگا کہ نیک و بد دونوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرے جیسا کہ کافروں کا ضام باطل ہے جس کی تردید گزشتہ آیت میں کی گئی ہے کیونکہ دونوں کو برابری کی سطح پر رکھنا ظلم یعنی عدل کے خلاف بھی ہے اور مسلمات سے انحراف بھی اس لیے جس طرح کانٹے بو کر انگور کی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی اسی طرح بدی کا ارتکاب کر کے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے رکھا ہے پھر پس وہ اسی کا پس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا سمجھتا پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں بس وہ اسی کو اچھا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس اچھا سمجھتا اور اسی کو برا سمجھتا ہے جس کو اس کا نفس برا قرار دیتا ہے یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اللہ اور رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دیتا یا اپنی عقل کو اہمیت دیتا ہے حالانکہ عقل بھی ماحول سے متاثر یا مفادات کی اسیر ہو کر خواہش نفس کی طرح غلط فیصلہ کر سکتی ہے ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور برہان کے بغیر اپنی مرضی کے دین کو اختیار کرتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایسا شخص مراد ہے جو پتھر کو پوجتا ہے جب اسے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو وہ پہلے پتھر کو پھینک کر دوسرے کو معبود بنا لیتا ہے بھوال فتح القدیر پھر یعنی بنوغ علم اور قیام حجت کے باوجود وہ گمراہی کا ہی رستہ اختیار کرتا ہے جیسے بہت سے پندار علم جیسے بہت سے پندار علم میں مبتلا گمراہ اہل علم کا حال ہے ہوتے وہ گمراہ ہیں موقف ان کا بے بنیاد ہوتا ہے لیکن ہم چمہ دیگر نیست کے گھمنڈ میں وہ اپنے دلائل کو ایسا سمجھتے ہیں گویا آسمان سے تارے توڑ لائے ہیں اور یوں علم و فہم رکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں اور یوں علم و فہم رکھنے کے باوجود وہ گمراہ ہی نہیں ہوتے دوسروں کو بھی گمراہ کرنے پر فخر کرتے ہیں من ابل العلم و والفهم سکیم والعقل ضاعغی پھر جس سے اس کے کان واض نصیحت سننے سے اور اس کا دل ہدایت کے سمجھنے سے محروم ہو گیا چناچے وہ حق کو دیکھ بھی نہیں پاتا پھر جیسے فرمایا سر اراف آت نمبر ایک سو چھیاسی جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو یا اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا اور اللہ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے پھر یعنی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت حال پر یا یعنی غور فکر نہیں کرتے تاکہ حقیقت حال تم پر واضح اور آشکارا ہو جائے